اللہم محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام شامل خان گرانیہ برادرہ صاحب اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ عباس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چھ سو اکتالیس پبلک ہے چار سو اکتالیس شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی, کی تعداد ہے اور تیراسی جو ہے عوراد فتحیہ کا آج دس نمبر تراسی ہے اوراد فتح میں ہم لوگ حصہ اول میں ہیں یعنی ملک الجبار میں اس میں بتایا پچاس لال اللہ ہے تو آج پچیس ون ٹونٹی فائیو ہاں جی لا اللہ کے ذیل زمرے میں وقت کو کھڑیں گے تو پچیسواں جو دعایہ کلمات ملک الجبار میں وہ یہ ہے لا اللہ الَلّہلیظیم العظیم اس مقدس جملے کی جو ہے توجہ دینا ہے تو لا الہ إِلَّ اللہ جو ہے اس کے ترجمے ہم لوگوں کو بار بار پہنچا رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا یہ سارے تاجمین درست ہے وہ اللہ جو کیوں کیوں لائق عبادت نہیں کیونکہ پوری اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں اس کائنات میں سب اللہ کا مخلوق ہے تو خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق جو ہے معبود کیسے ہو سکتا ہے ہاں سب اللہ کا مرذوق ہے اللہ رازیق ہے کائنات سارا اسی کے خان سے کھاتے ہیں اسی کاغذات کا نام اخبار ہے پوری اللہ رب ہے پوری کائنات اس کا مربوف ہے اللہ مالک ہے فوری کائنات اسی کا مملوک ہے اسی کی ملکیت ہے جس کو چاہے دے دیتا ہے جس سے چاہے چھین دیتا ہے تو اسی عظیم اور پاک ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور موجودات کے مخلوقات کے عادت کسی صورت میں بھی جائز اور ممکن نہیں ہے جن کے پاس تھوڑی سی بھی عقل اور شعور ہو تو, تو لا الہ الا اللہ توضیح ہو گیا ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ہے کتنا ہی اس کائنات میں وہ عظیم مرتبہ والا کیوں نہ ہو وہ پرشتش کے لائق نہیں ہو عبادت کے لائق عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی پاک پاغذات اور کاغذات کی دو صفت بیان کریں اس دعا مقدس کلمات میں العظیم یہ دو مقدس کلمہ کی یہاں توجہ دینے والوں کو تو لغت کی مختلف کتابوں میں ان کی جو معنی کیا ہے العلی کہتے ہیں یہ الون و علاء عن ہے اس کے معنی بلندی اور بلند مرتبہ کے معنی میں اور علیون بلند رتبہ یہ معنی کیا علیون بلند رتبہ بلند رتبا ہاں جی بلند ردبہ والا جدید الجدید نمغ اور المنجد نامی الغذ میں جو ہے یہ معنی کیا ہے العلی اللہ تعالیٰ کے اصماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے جو بے معنی بلندی شریف اور صحت کے معنی میں ہیں اور ایک اور معنیٰ العلی یوں جیسے المنج میں لکھا ہے بلندی کے معنی میں ہے ہاں جی تو نمبر تین جو ہے العلی جو ہے کتاب خصوصیات اصماء الحسنہ کی صفحہ نمبر تین سو چھالیس پہ العلی جو اللہ تعالیٰ کے اصماء الحسنہ میں سے ہے اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں العلی کے معنی ہیں بلند مرتبہ جیسے لغت کی کتابوں میں بھی آ گیا بلند مرتبہ القاموش میں بھی آ گیا المنج میں بھی آ گیا ہاں جی اللی کے معنیٰ بلند مرتبہ بلند مرتبہ ہے اور اللی وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کاملا کی وجہ سے بلند ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے اللہ علی جو اپنی مخلوق پر اپنی جو ہے قدرت کاملا کی وجہ سے بلند ہے اللہ تعالیٰ کو برتری اور بلندی حاصل امام غزالی کے بقول جو ہے جو حزرک حسی اسلام کی وہ ذات ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اللہ وہ ذات ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور تمام مراتب اس دنیا میں جتنے بھی رتبے ہیں خواہ فرشتوں کے خواہ ہمبیا کے قابل کے خواہ حکمرانوں کے بادشاہوں کے ہاں جی اور تمام مراتب اس کے ہاں جی مراتب سے نیچے ہیں باقی تمام مراتب جو ہے اللہ تعالیٰ کے رتبے مرتبے سے نیچے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے, ہے مالک حقیقی ہے رب ہے ہاں جی اللہ ہے سب کچھ بھائی اللہ ابنِ کشیر جو محثر ہے وہ حرماتیں العلی العظیم وہ بلند ہے جو بڑے مرتبہ والا یعنی yani العلی کا معنی یہ لکھا ہے وہ بلند ہے اور بڑے مرتبہ مرتبہ والا ہے انہوں نے یہ معنی کیا العلی کے کی معنی وہ بلند ہے ایک معنیٰ کیا العظیم کے کی معنی بڑے مرتبہ والا یہ معنی ہے. یہ معنی جو ہے کتاب خصوصیات اصما الحسنہ نوی کتاب میں جو اللہ کے سواسما حسنا کی تشریحات ہے علیہ سنت کے سالم نے لکھا ہے اور اس کی صفحہ نمبر تین سو چالیس پہ اجمام غزالی کے اقول بھی اسی کے حوالے سے اب نے کثیر کا اقول بھی اسی کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے العلی کے جو معنی کیا ہے ہاں جی بلند و رتبا والی ذات وہ ذات جو ہے اپنی محروب اور قدرت کاملا کی وجہ سے اس کو بلند مرتبہ اور بلندی حاصل ہے اور یہ توجات ہو رہی. اللہ عظیم جو ہیں عظیم جو یہ پھیلے عظمہ یا عظم و عظمن ہاں جی اس کے معنی بڑا ہونا ایک معنی یہ کیا ہے شاندار ہونا یہ معنی کیا ہے عظیم بڑا زبردست پرشوکت اہم عظیم الشان یہ سارے معنی کیا ہے ہاں جی القاموش الجدید نامی لغت میں عظیم کا یہ معنی جو اس کے مشت العظیم جو ہے دوسرا معنی جو ہے وہ اسی آصما الحسنار والب کے حوالے سے ذکر کہہ رہا ہوں کہ العظیم عظمت سے ہے عظمت سے ہی اللہ تعالی عظیم ہے ہاں جی کیونکہ اسے عظمت ذاتی حاصل ہے اللہ تعالی کو اس کو کسی نے عظمت بخشی نہیں کوئی مقام دے کے کوئی سلطنت دے کے کوئی عہدہ دے کے بلکہ اللہ تعالیٰ بذات عظمت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ جو عظمت اسے عظمت ذاتی حاصل ہے بذات عظیم ذات ہے اور عظمت کے مالک ہے وہ الوحیت کے مرتبہ بزرگ کا مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے الوحیت کے یعنی خدائیت کے خدا ہونے کے مرتبہ بزرگ بس خدا ہونے کا مرتبہ اللہ ہونے کا مرتبہ معبول تحقیقوں نے مرتبہ کسی کو حاصل نہیں سوائے اللہ کے تو اللہ اسی مرتبہ کا مالک ہے بلند مرتبہ کا مالک ہے تو ان دونوں ازماء الحسنار کے لغوی معنی میں سے جو, جو مختلف لغت علیہ صاحب لوگ کو میں نے یہاں معنی بیان کیا ان معنی میں سے جو ہے یہاں دعا میں العلی کے معنی میں سے بلند مرتبہ العلی کے معنی میں سے بلند مرتبہ بلندی اور جو ہے العظیم کے معنی میں سے شاندار ہونا بڑا ہونا زبردست خوشوکت عظیم و شان زیادہ مناسب ہے ہاں جی تو یہ دعا کا ترجمہ اب کیا ہوگا مختصر ترجمہ لا الہ الا اللہ علیہ العظیم اس دعا کا ترجمہ مختصر ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں البتہ جو ہے اس کے یہ ترجمہ بھی صحیح ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں یہ ترجمہ بھی صحیح ہے ہاں جی اور او... کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا اللہ کو بعد میں رکھ کے بھی ترجمہ کرتے ہیں بادشاہ کرتے ہیں بادشاہ دونوں ترجمہ صحیح تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ وہ بلند مرتبہ ہاں جی وہ بلند مرتبہ العظیم اور عظیم الشان و عظمت والا ہے یہ دونوں بنداخی نے العظیم کا معنی کیا ہے عظیم یعنی وہ عظیم الشان اور عظمت والا ہے وہ اللہ اللہ کی عظمت کو ہم جیسے حقیر اور المشین اور کیسے سمجھ سکتے ہیں ہاں جی ہم جس جی شہر میں رہتے ہیں ہمیں اس شہر کے اطراف و جوانب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ہاں جی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بارے میں ہمیں معلومات دی ہیں اللہ تو وہ عظیم ذات ہے اس کے علم کے دعوے سے دیکھیں تو اللہ اپنی مقدس کتاب فرماتے ہیں وہ مات خط میں مبارکۃ اللہ علم کسی درخت سے پتہ نہیں گرتا مگر مجھ اللہ کو اس کا بھی علم ہے اور دن کی ظلمات نرض اور نہ زمین کے اندر کوئی دانہ نہیں جاتی ہے کوئی بیج نہیں جاتے مگر اس کا بھی علم ہے اندازہ کریں دنیا میں کتنے بیج ہاں جی اربوں کھربوں جو ہے ٹنوں کے حساب سے دنیا میں بیج بوتے ہیں ہاں جی تو چاول کے بیج گندوں کے بیج کہ بیج دوسرے مختلف دالوں کے بیج جائیں گے تو وہ شف مجھے سب کا پتہ ہے کون سے بیج دنیا کے کس کونے میں بیچارے کے سان نے بویا ہے یا خود گرا ہے اس سے اب نیا جو ہے اس سے پودا نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے مجھے اللہ کو سب کا پتہ ہے تو یہ اللہ کے علمی عظمت ہے عظمت علمی ہاں جی جس کا میں نے تھوڑا سا خاکاب چھرک ہے قرآن سے لے کا باقی اللہ کی قدرت کے بارے میں فرمایا اللہ کُلشن کم جی، اللہ حرمات مجھے میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں یہ اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں اللہ یہ عظیم کائنات یہ عظیم سولہ چاند ہاں جی اور یہ کشانیں سات تجارات آسمان زمین پہاڑیں دریایں یہ سب جو ہے اگر ہمیں ان کو توڑنا پڑیں ہمیں ان کو ریزا ریزا کرنا پڑیں صرف پہاڑوں کو توڑنا پڑیں کتنا ٹائم لگ جائے گا انسانوں کو سارے انسان مل کر بھی ہاں لیکن سورج کو تو قریب بھی کوئی نہیں ہسکتا ہے اس کو توڑنا تو چھوڑو لیکن اللہ اور ہے میں جب چاہوں گا تو یہ قمت کا برپا ہونا جس میں دنیا کا نظام درہم برہم ہونا ہے پہاڑ رائے کی طرح اڑنے لگنا ہے ہاں جی دنیا چٹیل میدان بننا ہے یہ کام میں ہاں امر امرساط یہ ہاں جی یہ سرحِ نحل میں ہے اماں ہاں امر کلم ہم بالبسل او اغرب اللہ حمل اللہ کے قدرت عظمت کا اندازہ کریں ہاں جی لفظ قیامت کا بھرپا ہونا دنیا کا فائل کلوز ہونا دنیا کا نظام درہم برہم ہونا اس کے لیے کھتنا لگے گا مہینے سال سالوں نہیں سب سے کم ترین وقت وہ کیا ہے آنکھ جھنپنے کی فرصت ہے لہروں سے آنکھ پڑھنے کی فرصت بلکہ اس سے بھی کم فرصت میں میری ذات دنیا کے فائل کو کلوز کرے گا اس کائنات کے قائل اس کو کلوز کرے گا اس نظام کو درہم برہم کرتا ہوں کروں گا تو اب آپ یہیں اللہ کے قدرت کا اندازہ لگ رہے ہیں عظیم گرامی اس لیے اب اللہ کی عظمت کو ہم کیسے دیکھیں اللہ کی بلند مرتبہ ہونا اور عظمت کو انسانی سوچ ہرگز ندراک نہیں کر سکتی کیونکہ ہم محدود شع ہے ذات اللہ اللہ محدود اور اس کی ذات کی جو ہے کوئی اندازہ نہیں کر ساتھ وہ کتنی عظیم ہے اور کتنی عظمت کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کے علوم مرتبہ و بلندی ہاں اور عظمت جو ہے تمام بلندیوں اور مرتبوں سے بالاتر اور ہر نوع عظمت و شان و شوکت جو اللہ کی محلوق کیا ہے اللہ نے ان سب سے بلند و بالا ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی علو و مرتبت و عظمت شان کا کما حقمہ ادراک جو ہے انسانی اخول کے لیے ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات میں اللہ تعالیٰ جو اپنے تمام صفات میں علم میں قدرت میں اہلاک رزق میں حیات میں ہاں جی ہر چیز میں تمام صفات میں آپ و درگزر میں رحمت و میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات میں اطلاق رکھتا ہے اطلاق کا لفظ بہت ہی عظیم لفظ ہے نگرہ تمام صفات میں اللّہ تعالی اطلاق رکھتا ہے اس کی کوئی صفت آپ محدود نہیں کر سکتے ہیں کوئی صفحت محدود نہیں کر سکتے ہیں. اطلاق رکھتا ہے اور وہ علومِ مطلقہ اللہ تعالیٰ لہٰذا علومِ مطلقہ و عظمت کا مالک ہے مقیت کے لیے لہٰذا ہم تو تمام معیت ہیں اللہ کے مقابلے میں مقیت کے لیے مطلق و ادلاق کا ادراک ناممکن ہے ہاں جی وہ باہر لاسائل ہے آپ تو ایک اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے تو قطرہ باہر لاسائل کو کیسے درک کرے گا ذرا غور کریں قطرہ باہر لا ساحل کو کیسے درک کرے گا ادرا لا لاسعیل کے وسعت کا کیسے اندازہ لگائے گا بالکل اسی طرح کریں اللہ کی عظمت قلو مرتبہ انسانی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں وہ بہت عظیم ہے اور بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے اللہ کی تمام صفات کا دائرہ لامتناہی ہے اور انسانی صفات محدود اور متناہی ہے لہذا ایک محدود چیز لامتناہی ذات کا ادراک لامتناہی صفات کے مالک ذات کا ادراک اور اس کی صفات کے ادراک مشکلیں ناممکن ہیں لہذا ہمیں بس ایمان لانا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ علیہم پڑھتے ہوئے سر تحلیم میں خم ہو جائیں سر نیچے کریں ہاں جی اور اللہ کی عظمت کا ادراک کریں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں توحین دے دے کہ ہم تیری عظمت کا ادراک کر سکیں تیرے علو مرتبہ کا ادراک کر سکیں پھر تیری عظمت اور علو مرتبہ کا ادراک ہونے کے بعد ہم تیرے سامنے ایک ابد حقیر اور ذلیل کی حیثیت سے سر تسلیم میں خم ہو کے بیٹھیں اور اس عظمت اور عظمت لائے تنہا ہاں جی اور بلند مرتبہ اور عظیم مرتبہ کے مالک اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم ہو کے بیٹھیں کیونکہ انسان کو اگر معروفت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی العلی العظیم ہونے پر بلند مرتبہ عظیم شان و شوکت ہاں جی اور عظمت والے ذات ہونے کی ہمیں کچھ معرفت ہو جائے اللہ کی عظمت کا کچھ اضراق ہو جائیں تو انسان اللہ کے سامنے سب تسلیم خم ہو کے ہی بیٹھے گا اس کے لیے پھر نا, نا فرمانی ممکن نہیں ہے ناممکن ہو جائے گا تو میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ میں نالوں بار بار بتائے ہمارے اوراد فتح اللہ تعالیٰ کی معروفات کا ایک سمندر ہے ایک باہر اللہ ساحل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی عظمت بیان ہوا ہے ہاں جی تین کو ہندوؤں کو ادراک کر کے اللہ کو پہشانے گرامی ان ہندواؤں کو سمجھنے کی کوشش کر کے اللہ کے عظیع ہمارا لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے عقد تو ہی تو اس طرح اللہ کے بلند مرتبہ ہونا پر بھی ہمارا اعتقاد ہے اور العظیم عظمت و شان و شکت والی ذات ہونے پر بھی ہمارا اعتقاد ہے ہر چیز سے زیادہ حسین تار لہذا اس عقیدے کو اپنے اندر پختہ کریں تو جو, جو آپ اللہ کی عظمت کے ادراک ہوتے جائیں گے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کی آپ کے اندر جو ہے مادہ پیدا ہو جائے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے فکری ذہنی طور پر کہ علیہ صلی اللہ کے سامنے تو سر تسلیم خم ہونے کے سوا کوئی چاہرہ نہیں اور اس کی نافرمانی کے پھر ہر کس نہیں کریں گے فضا نگر دعاؤں کو خوب سمجھ کر ان کی گہرائی پر پہنچنے کی گہرے کوشش کریں ان کو درک کرنے کی کوشش کریں اور پوری عزیزی اور خلوص کے ساتھ ان دعاؤں کو ورد زبان رکھیں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیع تک